امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر تینتیس امیر المومنین حضرت علی جب اہل بسرہ سے جنگ کے لیے نکلے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مقام زیقار میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا جوتا ٹاک رہے ہیں مجھے دیکھ کر فرمایا اے ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی میں نے کہا اب تو اس کی کچھ بھی قیمت نہ ہوگی حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے پھر آپ باہر تشریف لائے اور یہ خطبہ ارشاد کیا نج البلاغہ کا خطبہ نمبر تینتیس حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ جب عربوں میں نہ کوئی کتاب آسمانی کا پڑھنے والا تھا نہ کوئی نبوت کا دعویدار آپ نے ان لوگوں کو ان کے صحیح مقام پر اتارا اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا یہاں تک کہ ان کے سارے خم جاتے رہے اور حالات محکم و استوار ہو گئے حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو اس صورتحال میں انقلاب پیدا کر رہے تھے یہاں تک کہ انقلاب مکمل ہو گیا میں نے اس کام میں نہ کمزوری دکھائی نہ بزدلی سے کام لیا اور اب میرا بھی اقدام ویسے ہی مقصد کے لیے ہے تو سہی جو میں باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں مجھے قریش سے وجہ نزر ہی اور کیا خدا کی قسم میں نے تو ان سے جنگ کی جبکہ وہ کافر تھے اور اب بھی جنگ کروں گا جبکہ وہ باطل کے ورگلانے میں آ چکے ہیں اور جس شان سے میں کل ان کا مد مقابل رہ چکا ہوں ویسا ہی آج ثابت ہوگا